پیش خدمت ہے جہاد فی سبیل اللہ پر اعتراضات کا علمی جائزہ جوابات از شیخ ابو محمد خالد حقانی شہید رحمہ اللہ اردو ترجمہ کیا ہے مولانا عفان صدیق حفظہ اللہ نے سوال نمبر بیالیس بعض کے لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ طالبان کے ہاتھوں سخت تنگ ہیں جس کا اظہار میڈیا میں بھی آ کر کیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا پسند کریں گے یہ بات تو محض ایک پروپاگنڈے پر مبنی بات ہے کہ طالبان سے مقامی لوگ تنگ ہیں اس لیے کہ آپریشن سے پہلے اسی وزیرستان میں عوام و طالبان یکجا اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے اور اس بات کے شواہد ویڈیوز کی صورت میں بھی موجود ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی شخص کو اگر طالبان سے نظریاتی اختلاف ہو اور وہ اس کی بنیاد پر پروپگنڈے کا سہارا لے تو کسی بھی مذہب میں اس کی اجازت نہیں اب اگر کسی حق جماعت کے خلاف کوئی فرد یا چند لوگ پرگنا پر کرتے ہیں تو ان کے بارے میں قرآن پاک ایک اصول بیان کرتا ہے کہ یا ایو اللہ دین عامن اکم فاصقم بنا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے فتح بیانو تو اس کی تحقیق کرو ان تصیب و قومم بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو اس کی بنیاد پر نقصان پہنچا دو فرتسف علامہ فعال تم لاد پھر اس کے بعد تم شرمندہ ہو تو اس بات سے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ یہ سارا پرپرگنڈا جو ہے یہ فوج کے کہنے پر دجالی میڈیا اور غزستان کا وہ جو ایک ملک ہے سردار تو وہ طالبان کو بدنام کرنے کی کوشش میں ہے اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ طالبان کے دور میں یہ شخص کبھی بھی وزستان نہیں آیا بلکہ ہمیشہ گورنر ہاؤس میں عیش و عشرت میں پڑا رہا اور اب اس کو یہ بات یاد آ رہی ہے اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بات جو میں یہاں دعوے کی صورت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وزستان سے طالبان کے جانے کے بعد فوج آئی یعنی جو فوج آئی ہے وزستان میں طالبان کے جانے کے بعد آئی ہے اور ساری دنیا یہ نظارہ دیکھ رہی تھی کہ لوگ فوج کے آنے کے بعد نقل مکانی پر مجبور ہوئے لیکن طالبان کے دور میں ایک شخص بھی نقل مکانی پر مجبور نہیں ہوا تھا بلکہ آئے دن طالبان اور عوام کے مابین اخوت و بھائی چارگی کا معاملہ بڑھتا ہی رہا تھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب طالبان سے عوام تنگ ہو اور چلیں بالفرض اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ لوگ طالبان سے تنگ تھے تو لوگوں نے طالبان کے خلاف مزاحمت کیوں نہیں کی جبکہ وہ اس کی اسداد بھی رکھتے تھے کیونکہ عوام کے مقابلے میں تو طالبان اور مجاہدین بالکل گنے چنے لوگ تھے زیادہ تو نہیں تھے اس لیے یہ بات بالکل بے بنیاد اور ایک پرپگنڈہ ہے میں نے پچھلے سوال میں بھی یہ بات بیان کی کہ ہماری جنگ فوج کے ساتھ ہے حکومت کے ساتھ ہے اور عوام سے ہماری کوئی جنگ نہیں بعض لوگ یہ سوال بہت دہراتے ہیں کہ آپ لوگ پاکستان میں نظام کی تبدیلی کے لیے جنگ کر رہے ہیں لیکن یہاں ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی تو بات یہ ہے کہ احکامات کے مکلف ہیں ہم نتائج کا وقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے لیکن اگر ان چند سالوں میں پاکستانی حکومت و افواج کے خلاف جہاد کی مبارک کاروائیوں سے اب تک تبدیلی رونما نہیں ہوئی تو ہم اس سے قتل مایوس نہیں ہیں اس لیے کہ امیر و مجاہدین امت کے عظیم سپسالار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی اسلامی نظام کے نفاذ میں تیئیس سال کا ایسا لگا تھا اور ہمیں تو یہاں صرف دس سال بھی نہیں ہوئے تو اس لیے ہم اس سے بالکل مایوس نہیں ہیں